خدبہ نمبر ساٹھ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جب خوارج کے قتل کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب تو قوم کا خاتمہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهُمْ نُتَفُمْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَقَرَارَاتِ النِّسَاءِ نجم منهم قرن قطع يكون آخرهم لصوصا ہرگز نہیں خدا گواہ ہے کہ یہ ابھی مردوں کے سل اور عورتوں کے رہم میں موجود ہیں اور جب بھی ان میں سے کوئی سر نکالے گا اسے کاٹ دیا جائے گا یہاں تک کہ آخر میں صرف لٹیرے اور چور ہو کر رہ جائیں گے